میر غزل اکتالیس سے ساٹھ دل سمجھانا محبت کو کچھ ان نے کیا ہی خیال کیا خون ہو بے سب آپ ہی گیا عشق حسن و جمال کیا آنکھیں کفک سے اس کی لگا کر خاک برابر ہم بھی ہوئے مہندی کے رنگ ان پاؤں نے تو بہتوں کو پامال کیا یوں نکلے ہیں فلک کی دھر سے ناس کنا جو جاتے تو خاک سے سبزہ میری اگا کر ان نے مجھ کو نہال کیا آگے جواب سے ان لوگوں کے بارے معافی اپنی ہوئی ہم بھی فقیر ہوئے تھے لیکن ہم نے تر کے سوال کیا حال نہیں ہے عشق سے مجھ میں کس سے میر اب حال کہوں آپ ہی چاہ کر اس ظالم کو یہ اپنا میں حال کیا اگلی غزل گزرا بنائے چرخ سے نالا پگاہ کا خانہ خراب ہو جیو اس دل کی چاہ کا آنکھوں میں جی میرا ہے ادھر دیکھتا نہیں مرتا ہوں میں تو حائر صرف نگاہ کا صد خان خراب ہیں ہر ہر قدم پہ دفن کشتا ہوں یار میں تو تیرے گھر کی راہ کا یک قطرہ خون ہو کے پلک سے ٹپک پڑا قصہ یہ کچھ ہوا دلے غفراں پناہ کا تلوار مارنا تو تمہیں کھیل ہے ولے جاتا رہے نہ جان کسو بے گناہ کا بدنامو خوارو زارو نظارو شکست حال احوال کچھ نہ پوچھئے اس روسیاہ کا ظالم زمین سے لوٹتا دامن اٹھا کے چل ہوگا کمی میں ہاتھ کسو دات خواہ کا اے تاج شہ نصر کو فرو لاؤں تیرے پاس ہے معتقط فقیر نمت کی کلاح کا ہر لخت دل میں سید کے پیکان بھی گئے دیکھا میں شوخ ٹھاٹ تیری سیدگاہ کا بیمار تو نہ ہو وے جب تلک کے میر سونے نہ دے گا شور تیری آہ آہ کا اگلی غزل دل سے شوقے رخے نکو نہ گیا جھانکنا تاکنا کبو نہ گیا ہر قدم پر تھی اس کی منزل لیت سر سے سودائے جستجو نہ گیا سب گئے ہوش و صبر و تابو طواں لیکن اے داغ دل سے تو نہ گیا دل میں کتنے مسودے تھے بلے ایک پیش اس کے رو برو نہ گیا صبح گردائی میر ہم تو رہے دستے کو تاہ تا سبو نہ گیا اگلی غزل گلو بلبل بل بل بہار میں دیکھا ایک تجھ کو ہزار میں دیکھا جل گیا دل سفید ہیں آنکھیں یہ تو کچھ انتظار میں دیکھا جیسا مستر تھا زندگی میں دل وہی ہی میں نے قرار میں دیکھا آبلے کا بھی ہونا دامن گیر تیرے کوچے کے خار میں دیکھا تیرا عالم ہوا یہ روز سیاح اپنے دل کے غبار میں دیکھا زبھا کر میں کہا تھا مرتا ہوں دم نہیں مجھ شکار میں دیکھا جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا اگلی غزل کئی دن سلو کے ودا کا میرے در پئے دل زار تھا کبو درد تھا کبو داغ تھا کبو زخم تھا کبو وار تھا دم صبح بزم خوشے جہاں شب غم سے کم نہ تھی مہر کہ چراغ تھا سو تو دودھ تھا جو پتنگ تھا سو غبار تھا دل خستہ لوہو جو ہو گیا تو بھلا ہوا کہ کہاں تلگ کبو سوز سینا سے داغ تھا کبو درد و غم سے فگار تھا دل مسترب سے گزر گئی شب وصل اپنی ہی فکر میں نہ دماغ تھا نہ فراغ تھا نہ شکیب تھا نہ قرار تھا جو نگاہ کی بھی پلک اٹھا تو ہمارے دل سے لہو بہا کہ وہیں وہ ناوق بے خطا کی کے کلیجے کے پار تھا یہ تمہاری ان دنوں دوستاں مجا جس کے غم میں ہے خون چکا وہی آفتے دل کے سو وقت ہم سے بھی یار تھا نہیں تازہ دل کی شکستگی یہی درد تھا یہی خستگی اسے جب سے ذوق شکار تھا اسے زخم سے سروکار تھا کبو جائے گی جو ادھر سبا تو یہ کہیو اس سے کہ بے وفا مگر ایک میرے شکستہ پا تیرے باغ تازہ میں خار تھا اگلی غزل مہر کی تص سے توقع تھی ستمگر نکلا موم سمجھے تھے تیرے دل کو سو پتھر نکلا داغ ہوں رشک محبت سے کہ اتنا بیتاب کس کی تسکی کے لیے گھر سے تو باہر نکلا جیتے جی آ تیرے کوچے سے کوئی نہ پھیرا جو ستم دیدہ رہا جا کے سو مر کر نکلا دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کے نہ پوچھ جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر گزرا اشک تر قطرے خوں لکھتے جگر پارے دل ایک سے ایک عدد آنکھ سے بہ کر نکلا کنج کاوی جو کہ سینے کی غمِ ہجرا نے اس دفینے میں سے اقسام جواہر نکلا ہم نے جانا تھا لکھے گا تو کوئی ہر فہمیر پر تیرا نامہ تو ایک شوق کا دفتر نکلا اگلی غزل رہے خیال تنک ہم بھی روسی آہوں کا لگے ہو خون بہت کرنے بے گناہوں کا نہیں ستارے یہ سوراخ پڑ گئے ہیں تمام فلک حریف ہوا تھا ہماری آہوں کا گلی میں اس کی پھٹے کپڑوں پر میرے مت جا لبا سے فخر ہے وہاں فخر بادشاہوں کا تمام ظلف کے کوچے ہیں مارے پیچ اس کی تجھی کو آوے دلا چلنا ایسی راہوں کا اسی جو خوبی سے لائے تجھے قیامت میں تو حرف کن نے کیا گوشت دات خواہوں کا تمام عمر رہیں خاکے زیر پاؤ اس کی جو زور کچھ چلے ہم عزت دست گاہوں کا کہاں سے طے کریں پیدا یہ نازمان حال کہ پوچ بافی ہی ہے کام جلاوں کا حساب کاہے کا روزے شمار میں مجھ سے شمار ہی نہیں ہے کچھ میرے گناہوں کا تیری جو آنکھیں ہیں تلوار کے تلے بھی ادھر فریب خوردہ ہے تو میر کن نگاہوں کا اگلی غزل اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا اے کب پھر بحال بھی آیا نہ جائے گا ہم کشتگانے عشق ہیں ابرو و چشمے یار سر سے ہمارے تیخ کا سایہ نہ جائے گا ہم رہروانے راہے فنا ہیں برنگے عمر جاویں گے ایسے کھوج بھی پایا نہ جائے گا تھوڑا سا ساری رات جو پکتا رہے گا دل تو صبح تک تو ہاتھ لگایا نہ جائے گا اپنے شہید ناز سے بس ہاتھ اٹھا کے پھل دیوان حشر میں اسے لایا نہ جائے گا اب دیکھ لے کہ سینا بھی تازہ ہوا ہے چاک پھر ہم سے اپنا حال دکھایا نہ جائے گا ہم بے خدا نے محفل تصویر اب گئے آئندہ ہم سے آپ میں آیا نہ جائے گا گو بے ستوں کو ٹال دے آگے سکوہکن سنگے کن گرانے عشق اٹھایا نہ جائے گا ہم تو گئے تھے شیخ کو انسان بوجھ کر پر اب سے خانقاہ میں جایا نہ جائے گا یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازہ نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا اگلی غزل ایسا تیرا رہ گزر نہ ہوگا ہر گام پہ جس میں سر نہ ہوگا کیا ان نے نشے میں مجھ کو مارا اتنا بھی تو بے خبر نہ ہوگا دھوکہ ہے تمام بہر دنیا دیکھے گا کہ ہونٹ تر نہ ہوگا آئی جو شکست آئینے پر روئے دلے یار ادھر نہ ہوگا دشنوں سے کسی کا اتنا ظالم ٹکڑے ٹکڑے جگر نہ ہوگا اب دل کے تئیں دیا تو سمجھا محنت زدوں کے جگر نہ ہوگا دنیا کی نہ کر تو خاص گاری اس سے کبو بہرا ور نہ ہوگا آ خانہ خرابی اپنی مت کر کہبہ ہے یہ اس سے گھر نہ ہوگا ہو اس سے جہاں سیاہ تد بھی نالے میں میرے اثر نہ ہوگا پھر نہوہ گری کہاں جہاں میں ماتم زدہ میر اگر نہ ہوگا اگلی غزل غم اس کو ساری رات سنایا تو کیا ہوا یا روز اٹھ کے سر کو پھرایا تو کیا ہوا ان نے تو مجھ کو جھوٹے بھی پوچھا ایک بار میں نے اسے ہزار جتایا تو کیا ہوا خواہاں نہیں وہ کیوں ہی میں اپنی طرف سے یوں دل دے کے اس کے ہاتھ بکایا تو کیا ہوا اب سہی کر سپہر کے میرے منہ گئے اس کا مزاج مہر پہ آیا تو کیا ہوا مت رنجہ کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد دل ڈھائے کر جو کعبہ بنایا تو کیا ہوا میں سید ناتواں بھی تجھے کیا کروں گا یاد ظالے میں اور تیر لگایا تو کیا ہوا کیا کیا دعائیں مانگی ہیں خلوت میں شیخ یوں ظاہر جہاں سے ہاتھ اٹھایا تو کیا ہوا وہ فکر کر کے چاک جگر پاوے التیام ناسیج تو نے جامع سلایا تو کیا ہوا جیتے تو میر ان نے مجھے داغ ہی رکھا پھر گور پر چراغ جلایا تو کیا ہوا اگلی غزل گرچہ سردار مزوں کا ہے امیری کا مزہ چھوڑ لذت کے تہیں لیتو فقیری کا مزہ ہے کہ آزاد ہے ٹک چک نمک مرغے کباب تو جانے کے یہ ہوتا ہے اسیری کا مزہ لو پیتے ہی میرا عشق نہ منہ کو لاگا بوسا جب لے ہے تیرے ہوٹھوں کی بیری کا مزہ ہم تو گمراہ جوانی کے مزوں پر ہیں میر حضرت خضر کو اور ہو پیری کا مزہ اگلی غزل دل جو تھا ایک آبلا پھوٹا گیا رات کو سینا بہت کوٹا گیا تائرے رنگے ہنا کی سی طرح دل نہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا گیا میں نہ کہتا تھا کہ منہ کر دل کی اور اب کہاں وہ آئینہ ٹوٹا گیا دل کی ویرانی کا کیا مسکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا میر کس کو اب دماغ گفتگو عمر گزری ریختہ چھوٹا گیا اگلی غزل یاد ایام کے یہاں ترک شکے بائی تھا ہر گلی شہر کی یہاں کوچے رسوائی تھا اتنی گزری جو تیرے ہجر میں سو اس کے سبب صبر مرحوم مجب سے تنہائی تھا تیرے جلوے کا مگر روح تھا سہر گلشن میں نرگس ایک دیدۂ حیران تماشائی تھا یہی زلفوں کی تیری بات تھی یا کاکل کی میر کو خوب کیا سیر تو سودائی تھا اگلی غزل اے دوست کوئی مجھ سے رسوا نہ ہوا ہوگا دشمن کے بھی دشمن پر رہسا نہ ہوا ہوگا بچ کے ہنای سے جو تر نہ کرے مجگاں وہ تجھ کفر رنگی کا مارا نہ ہوا ہوگا تو گورے غریباں کی کر سیر کے دنیا میں ان ظلم رسیدوں پر کیا کیا نہ ہوا ہوگا بے نالو بے زاری بے خستگی و خواری امروز کبھی اپنا فردہ نہ ہوا ہوگا ہے قائد کلی یہ کوئے محبت میں دل گم جو ہوا ہوگا پیدا نہ ہوا ہوگا اس کو خرابے میں آبادی نہ کر منیم یک شہر نہیں یا جو صحرا نہ ہوا ہوگا آنکھوں سے تیری ہم کو ہے چشم کے اب ہووے جو فتنہ کے دنیا میں برپا نہ ہوا ہوگا جز مرتبہ کل کو حاصل کرے ہے آخر یا قطرہ نہ دیکھا جو دریا نہ ہوا ہوگا سد نشترے مجگاں کے لگنے سے نہ نکلا ہوں آگے تجھے میر ایسا سودا نہ ہوا ہوگا اگلی غزل عالم میں کوئی دل کا طلب گار نہ پایا اس جنس کا یہاں ہم نے خریدار نہ پایا حق ڈھونڈنے کا آپ کو آتا نہیں ورنہ عالم ہے سبھی یار کہاں یار نہ پایا غیروں ہی کے ہاتھوں میں رہے دست نگاری کب ہم نے تیرے ہاتھ سے آزار نہ پایا جاتی ہے نظر خس پہ گہے چشم پریدن یا ہم نے پرے کہا بھی بیکار نہ پایا تصویر کے مانند لگے در ہی سے گزری مجلس میں تیری ہم نے کبھو بار نہ پایا سوراخ ہے سینے میں ہر ایک شخص کے تجھ سے کس دل کے تیرا تیرے نگاہ پار نہ پایا مربوط ہیں تجھ سے بھی یہی ناکس و نا اہل اس باغ میں ہم نے گل بےخار نہ پایا دم بادے جنوں مجھ میں نہ محسوس تھا یعنی جامع میں میرے یاروں نے ایک تار نہ پایا آئینہ بھی حیرت سے محبت کی ہوئے ہم پر سیر ہو اس شخص کا دیدار نہ پایا وہ کھیچ کے شمشیر ستم رہ گیا جو میر خون ریزی کا یہاں کوئی سزاوار نہ پایا اگلی غزل کیا میرے آنے پہ تو اے بت مغرور گیا کبھی اس راہ سے نکلا تو تجھے گھور گیا لے گیا صبح کے نزدیک مجھے خواب ہے وائے آنکھ اس وقت کھلی قافلہ جب دور گیا گور سے نالے نہیں اٹھتے تو نئے اگتی ہے جی گیا پرنا ہمارا سرے پر شور گیا چشمے خوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا ہم نے جانا تھا کہ بس اب تو یہ ناصور گیا ناتواں ہم ہیں کہ ہیں خاک گلی کی اس کی اب تو بے طاقتی سے دل کا بھی مقدور گیا لے کہیں منہ پہ نقاب اپنے کے اے غیرت صبح شمکے چہرے رقشاں سے تو اب نور گیا نالے میر نہیں رات سے سنتے ہم لوگ کیا تیرے کوچے سے ہے شوخ وہ رنجور گیا اگلی غزل خواہ مجھ سے لڑ گیا اب خواہ مجھ سے مل گیا کیا کہوں ہے ہم نشیم ہیں تجھ سے حاصل دل گیا اپنے ہی دل کو نہ ہو واشد تو کیا حاصل نسیم گو چمن میں غنچئے پجمردہ تجھ سے کھل گیا دل سے آنکھوں میں لہو آتا ہے شاید رات کو کشمکش میں بے قراری کی یہ پھوڑا چھل گیا پیس کا کیا کیا گیا ادھر دل و دیں ہوش و صبر جس طرف صحرا سے لیلا کا چلا محمل گیا رش کی جاگاہ مرگ اس کشت حسرت کی میر ناش کے ہمراہ جس کی گور تک قاتل گیا اگلی غزل تابہ مقدور انتظار کیا دل نے اب زور بے قرار کیا دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ یار کیا یہ تواہم کا کارخانہ ہے وہی ہے جو اعتبار کیا ایک ناوک نے اس کی بشگاں کے ٹائر سدرا تک شکار کیا صدر گے جاں کو تاب دے باہم تیری زلفوں کا ایک تار کیا ہم فقیروں سے بے ادائی کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا سخت کافر تھا جن نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا اگلی غزل شب تھا عزیز کوئی تھا مرغ خشخواں عزیز کوئی تھا تھی تمہارے ستم کی تاب اس تک صبر جو یاں عزیز کوئی تھا شب کو اس کا خیال تھا دل میں گھر میں مہماں عزیز کوئی تھا چاہ بیجا نہ تھی ذلیخہ کی ماہ کنا عزیز کوئی تھا اب تو اس کی گلی میں خوار ہے لیک میرے بیجا عزیز کوئی تھا اگلی غزل پھوٹا کیے پیالے لنڈھتا پھرا کرابا مستی میں میری تھا یاں شور اور شرابہ حکمت ہے کچھ جو گردوں یکساں پھرا کرے ہے چلتا نہیں وگرنا شام و سحر ارابا باہم ہوا کرے ہیں دن رات نیچے اوپر یہ نرم شان لونڈے ہیں مخمل دخابا ان صحبتوں میں آخر جانے ہی جاتیاں ہیں نہ عشق کو ہے صرف نہ حسن کو محابہ ہر چند نہ توا ہیں پر آ گیا جو جی میں دیں گے ملا زمیں سے تیرا فلق کلابا وے دن گئے کہ آنکھیں دریا سی بہتیا تھیں سوکھا پڑا ہے اب تو مدت سے یہ دعابہ منھ دھوتے وقت اس کے اکثر دکھائی دے ہے خورشید لے رہا ہے اک روز آفتابہ اب شہر ہر طرف سے میدان ہو گیا ہے پھیلا تھا اس طرح کا کاہے کویاں خرابہ دل تفتگی کی اپنی ہجرا میں شرح کیا دوں چھاتی تو میر میری جل کر ہوئی ہے تابا